عمر وبرکاتہ محترم ہمارے سلسلہ شریف میں صدر نمبر سات سو بہتر ابلی چار سو پندرہ سات سو بہتر دعوشریف کے شروع سے ابھی تک کے درس کی تعداد چار سو پندرہ جو ہے اور فتح کے درس کی, کی تعداد ہے ہدیہ میں سے ہم اسم اسما الحصلہ کے ذیل اس سلسلے میں ہمارے گفت ہو اس میں اسم مقدس یا عظیموں کے لغت کے لحاظ سے علماء ان کی علماء کی تشیہات ہو رہا علماء کرام جو ہے علماء اسلام اس مقدس اسم کی اپنی کتابوں میں کیا کیا تشریحات لکھتے ہیں اور لغت والے اس کے بارے میں کیا توجہات لکھتے ہیں اس سلسلے میں دوسری درس ہے اس سلسلے میں جو ہے امام حخرالدین راضی مفصر قرآن ہے اور انہوں نے جو ہے اپنی اسم الحسن کی شرح میں ایک کتاب لکھا ہے اللہ البینت شہر اسما اللہ تعالیٰ وصفات عنوان سے اس کے صفحہ نمبر دو چالیس پر آپ فرماتے ہیں کہ جب دو چیز اس میں عظیم کی یا عظیم کی توضیح میں جب دو چیز معنی میں کسی معنی معنی میں سے کسی معنی میں شریک ہو جائیں یعنی دو چیز معنی میں کسی معنی میں سے کسی معنیٰ میں شریک ہو جائے یعنی دونوں میں وہ معنی پائے جائے دو چیز کسی معنیٰ میں شریک ہو جائیں مطلب یہ ہے یعنی دو دو یعنی دونوں میں وہ معنی پائے جائے دو چیزوں میں پھر ان میں پھر ان میں سے ایک میں وہی معنی زیادہ مقدار میں پایا جائے ایک ماحول میں تو جس چیز میں وہ معنی دوسرے کے ماحول میں زیادہ ہے اس زائد معنی کو عظیم کہا جاتا ہے زبان میں اور ناقص یعنی جس میں وہ معنی کم ہو اس کو جو ہے کہا جاتا ہے مساوی ہے کہ وہ زائد مقدار و حجم کے لحاظ سے ہو یا دیگر تمام معنی میں فرماتے ہیں میرے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ دو بندوں میں سے ایک کا علم اگر زیادہ ہو تو اسے عظیم علم کہا جاتا ہے اور جس کے ملک و قدرت زیادہ ہو اسے کہا جاتا ہے کہ نوعظیم منفل ملک بادشاہ میں یعنی اس کے سلطنت عظیم ہے اور اسی باب سے ہے کہ فلان عظیم القریہ تا ہے یعنی فلان چاہت کسی قریہ کا بستی کا عظیم ہے یعنی اے کہ اس کے سردار ہیں اور اس آیت میں عظیم سے مرد سعید, سعید قریہ ہے قرآن باقی ہے اللہ رجل من القریہ تین عظیم سردہ زخرف کی آدم بٹین ہے یعنی ان دو قریہ میں سے کسی عظیم شخص پر یعنی قبل پر کہ قرآن ان پر نازل کیوں نہ ہوا ایک تو مکہ کے سردار, ایک کے سردار ان کے نظر میں یہ بڑے سردار لوگ تھے قبلے بھی بڑے قبل تھے ان پر ان میں سے کسی شاہ پر قرآن کیوں نازل ہوا یہ مشکل مکہ کا جو ہے دراز تھا تو اس میں بھی ہے عظیم کے ہے اور قرآن العظیم سرحج نمبر ستاسی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرقل روم کو لکھے ہوئے میں اپنے حرکل روم کے بادشاہ خط لکھا ہے خط میں یوں لکھا ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علام اللہ حرقل عظیم الرومل عظیم الروم یعنی عظیم بادشاہ روم لکھا آپ کی اس خط میں بادشاہ پسین سے آپ نوکر نظر نکالتے ہیں پر ثابت ہوا کہ جب دو چیزیں ایک ہی معنی میں شراکت رکھتا ہو اور ان میں سے ایک میں دوسرے کے مقابلے میں وہی معنی بہت زیادہ ہو تو زائد کو عرب عظیم کہا جاتا ہے جب یہ معنی آپ نے سمجھ لیا تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہاں جی وہ لغت کے لحاظ سے جب حسم ایک عظیم ہے وہ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ادس جو وجود کے لحاظ سے ہر عظیم سے عظیم تر ہے کیونکہ وہ دائم الوجود ہے بدن یعنی وہ ذات ازل سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گا اور نہ جو ہے اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا جبکہ اللہ کا غیر ایسا ہرگز نہیں ہے باقی کوئی بھی ازلی و آبدی نہیں ہے بلکہ حادث و فانی تمام وطاۃ عالم ماشاء اللہ اور اللہ اپنے علم میں بھی ہر عظیم سے عظم ہے ہاں جی قدرت کے لحاظ سے قار و غلبہ کے لحاظ سے ہاں جی بادشاہ کے لحاظ سے اس کا حکم نافذ ہونے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ اعظم من کل لازیم ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اعظم من کل لہذیم کیونکہ اقول انسانی کو اس کی ذات و سمجھت کی کن و حقیقت تک رسائی نہیں ہے انسانی عقل کو اور نہیں جو ہے نگاہیں اس کے عظمت کے رفعتوں کا اجراہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عظیم ساتھ ہے ازان اگرانے ہم نے رکو میں جو سبحان رب العظیم و بحمد پرتے ہیں ارے تو ہاں اس عظمت کا انسان کیسے ادراک کر سکتا ہے انسان اپنے عقل شعور کے لحاظ سے اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے بہت اچھا فرمایا اس کی ذات و سمدیت کی کن و حقیقت تک رسائی نہیں ہے اقول انسانی کو اکا کیونکہ اقول انسانی کو اس کی ذات و سمدیت کی کن حقیقت تک رسائی نہیں ہے. اور نہ ہی نگاہیں اس کی عظمت کی راحتوں کو ادراک کر سکتے ہیں. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت ان تمام موجود سے ان تمام وضوع سے جو ہے اعتبار کر لیا اور یہ جان لیا کہ اللہ کے سباب کی تمام موجودات اس کے سامنے حقیر ہیں پس محلوق کے ہاں اگر چین جتنی علم کیوں نہ ہو لیکن جو ہے وہ محلوق کا علم متناہی ہے پس وہ محلوق کے جس کا علم متناہی و محدود ہے اس ذات پاک کے ساتھ جو ہے کیا نسبت وہ مقایسہ ہے کہ جس کا علم لا نہایت ہوا غیر محدود ہے اس کے علم کے کوئی نہایت انتہار نہیں ہے ہم اس کے لئے کیسے میں شامل ذکر نہیں کرسکے اللہ تعالیٰ کے تمام سے بہت جو ہے میں اطلاق ہے اس کے کوئی حد حدود نہیں اللہ تعالیٰ اس طرح قدرت انسانی محدود ہے اسے جو ہے اللہ کی عظیم قدرت سے کیا نسبت ہے اس طرح اللہ کی عزت و غلبہ ہے اور انسان کا ہر چیز حقیر و محدود پس معلوم ہوا تمام معاشو اللہ اللہ کی کمال و عظمت کے سامنے آدم محض ہے کلو شنحال اللہ نمبر اٹھاسی بس اللہ ہی عظیم ہے ہر لحاظ سے اور اس کی عظمت کے سامنے سبھی کچھ بھی نہیں ہے اور عدم محض ب صفر محص و بحقر ماح سے یہ تھوڑی سی توجہ بندہ لکھا تھا یعنی بس اللہ ہی عظیم ہے ہر لحاظ سے اور اس کی عظمت کے سامنے سبھی تمام معلوقات کچھ بھی نہیں ہے اور عدم ماحذ ب صفر ماحذ بحقیر ماح سے ہمیں اللہ تعالی کی عظمت کا ادراک کرنے چاہیے ہاں جی اللہ ناگر عظیم عظیم اس کے عظمت کے سامنے جو ہے انسان کچھ نہیں کر سکتے انسان کے لیے یہی کہ اس کے سامنے جک کے رہے جک جائے قرآن پاک میں کبریائی اور عظمت اللہ ہی کے لئے آسمانوں میں بے زمینوں میں نہ آسمانوں میں اس سے بڑا کوئی چیز ہے کسی بھی زاویے سے نہ زمینوں میں کوئی شے ہے کوئی موجود ہے کسی بھی زاویے سے وہ ہر زاویہ سے تمام موجود عالم سے وہ عظیم ہے, عظیمتر ہے عظیم تر ہے عظم ہے اس کی عظمت کے سامنے باقی سب کچھ بھی نہیں ہے باقی اللہ کی عظمت اس کی ذاتی ہے اس کے کسی نے عظمت کی صفت نہیں بخشا ہے ہاں نہ اس کے علم میں عظمت کسی نہ قدرات نہ, نہ عزت کسی بھی چیز میں سب اس کی ذاتی وہ بزاد جو ہے عظیم ہے لیکن باقی تمام موجودات کے پاس وہ کسی بھی ان میں کوئی عظمت ہے تو وہ سکھاتا کرتا ہے ایک انسان دوسرے کے مقابلے میں زیادہ, ایک اس کے زیادہ ہے ایک انسان اس کے قدرت زیادہ ہے کسی کا کمیت زیادہ مضبوط ہے اس کے مقابلے میں آپ اس کو عظیم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی عظمت اور عظیم اللہ کا عطا کردہ ہے اور وہ عارضی ہے وقتی ہے اللہ جب چاہے سلب کر سکتا ہوں اس کی ذاتی نہیں لین اللہ تبار و تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذاتی ازلی اور ابدی ہے وہ ازل سے عظیم ہے اور ابد تک عظیم رہے گا اور اس کے عزل کی کوئی ابتدا ابتدا نہیں اور اور جو ہے ابدی کوئی انتہا نہیں ہم اس ہمیںقدس کی گر جانا, جانا چاہیے ہاں ہی اس مقدس اس چیز کے حقدار اور انسان جتنا اللہ کے عظمت کو کوریائی ادرا کرتے ہوئے اس کے سامنے ساری اور عزیزی کریں گے چک جائیں گے تو اتنا ہی اللہ اس کو بڑا کرے گا عظمت پیاری نبی نے فرمایا ومن اللہ اللہ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ کے حضور میں آجی کرے گا توازو کرے گا انکشاری کرے گا اسی کو اللہ اوپر کرتا ہے اسی کو اللہ بڑا کرتا ہے اسی کو اللہ آزمت بادشاہ عزت دیتا ہے شرح دیتا ہے کمال دیتا ہے پرانی اعلی مقامات پہ اس کو پہنچ جاتا ہے اس کے علم میں مارفت میں حکمت میں ہر چیز میں اللہ اضافہ کرتا ہے لہٰذا ہمیں چائے کے اللہ کی عظمت کا ادراک کریں اس کے سامنے سچائی سا کے ساتھ جُگئے میں ساتھ اس دراز کو اختتام کرتا ہوں